الحمد لله رب العالمين والسلام على أما بعد بالله من اللہ حبیب اللہ علیہ اللّہ نور اللہ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 میٹھے بیٹھے اسلائی بھائیوں مومن کی نیت اسے جنت میں پہنچا دیتی ہے یاد رکھیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے نیت المنی خیرمین عمل ہی بندے کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے نیتیں اچھے کام میں اگر اچھی نہ ہو نیک کام میں بھی اگر اچھی نیت نہ ہو تب اس نیک کام کا ثواب نہیں ملتا اور برا کام ہر نیت کے ساتھ ہی برا خا اچھی نیتوں خا بری نیت مگر نیک کام میں اگر اچھی نیتیں زیادہ ہو جائیں یا اس کام میں جس قدر نیتیں زیادہ ہوں گی اسی قدر اس کا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی ابجح الکریم کے تیرہ غروف کی نسبت سے حصول ثواب آخرت کے لیے سلسلہ حیات الحیوان دیکھنے کی تیرہ ہے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 جہاں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے یا علی الحبیب کہا جائے تو درو شریف عرض کروں گا یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا نمبر تین امیہ اکرم علیم السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام صاحب اکرام علی الرجوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ اور بزرگان دین رحیم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ عجائب قدرتی الہی ارس وجل کا بیان سن کر ذکر اللہ ارس وجل کی نیت سے سبحان اللہ اور نیت کے موقع پر سچے پکے ارادے کے ساتھ انشاء اللہ عرصہ و جل کہوں گا پانچ توبہ کی ترغیب دلائی گئی یت اللہ کہا گیا تو شائط توبہ پر عمل کرتے ہوئے رجوع اللہ کی نیت سے استغفر اللہ کہوں گا تمام کام کاج اور مسوفی کو چھوڑ کر توجہ سے بیان سنوں گا نمبر سات حیوان کے احوال سن کر رب اعلی کے اس فرمان پر عمل کی نیت سے اس کی شکر گزاری کروں گا چنانچہ پارہ تیئیس سورہ یاسین جو قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکونس کے اعتبار سے چھتیس بھی سورت ہے سورت نمبر تھرٹی سکس آیت بہتر تہتر سیونٹی ٹو اینڈ سیونٹی تھری میں ارشاد خدا بندی از سوجل ہے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 اپنی اس طرح کی کوشش کے لیے روزانہ فکر مدینہ کروں گا تیرہ اور ساری دنیا کے لوگوں کی اس طرح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بناؤں گا جس قدر نیتیں کریں گے ان شاء اسی قدر اس بیان کا کرنا اور سننا مزید کارے ثواب ہوگا یا درکے کہ عالم نیت اپنے ایک عمل میں بہت سی نیتیں کر سکتا ہے بلکہ اسی عمل میں بیان سننے میں مزید سینکڑوں بیسوں نیتیں کر سکتا ہے مگر یاد رکھیے کہ نیت دل کے پختہ ارادوں کو کہتے ہیں عمل کا سچا پکا ارادہ نہ ہو صرف زبان سے ان الفاظ کو دوہرا لیا یا کانوں سے سن لیا تو یہ نیت نہیں بہرحال آپ ثواب نیت کے مستحق نہ ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ بی کے بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ابھی تک ہم اپنے سلسلے حیات الحوان میں زمین پر چل رہے تھے اور آج سے ہم فضاؤں میں اڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اب پرندوں کا بیان شروع ہو چکا تو آج جس پرندے کا ذکر ہے اور جس پرندے کی خصلت بیان کی جائے گی وہ بہت معروف مشہور پرندہ ہے جسے توتا کہا جاتا ہے توتے کو انگلش میں پیرٹ کہا جاتا ہے توتے کا سر بڑا ہوتا جبکہ سر کے دونوں جانب آنکھیں ہوتی ہیں جو نہایت مؤثر ہوتی ہیں توتے کی گردن چھوٹی جبکہ ٹانگیں بہت مضبوط ہوتی ہیں ان کے خاص پنجوں اور انگلیوں کے سبب یہ مختلف اشیاء اور درختوں پر چڑھنے کے ماہر ہوا کرتے ہیں ان پرندوں کے پیر ہاتھوں کا بھی کام کرتے ہیں کبھی کبھی چڑھنے کے لیے توتا اپنے پنجوں کے ساتھ, ساتھ چونچ سے بھی کام لیتا ہے توتوں کی کم و بیس ساڑھے تین سو اقسام موجود ہیں ان کے رنگ خوج اور خصوصیات کی بنا پر ان کی اقسام میں بڑا فرق پایا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ توتے کی ایک قسم ایسی بھی ہے جو اڑ نہیں سکتی جی ہاں در اصل توتوں کی مختلف اقسام ہے یہ توتوں کی سب سے چھوٹی قسم ہے جس کی لمبائی فقط تین اشاریہ دو انچ ہوا کرتی ہے یعنی اتنے سارے کثیر اقسام میں توتے پائے جاتے ہیں کہ ایک قسم بالکل چھوٹی سی ہوتی ہے توتوں کے سائز میں بڑا فرق پایا جاتا ہے عام طور پر سب سے چھوٹی نسل کا توتا فقط 8.4 اشاریہ سینٹی میٹر 8.4 پوائنٹ سینٹی میٹر مینس 3.3 انچ 3.3 انچز لمبا ہوا کرتا ہے اور سب سے بڑی نسل کا توتا سو سینٹی میٹر یعنی انتالیس انچ تک لمبا ہو سکتا ہے یعنی 100 سینٹی میٹر مینس 39.4 انچز پوائنٹ آپ اسے دیکھ کر جو اس وقت آپ اسکرین اس پر دیکھ رہے ہوں گے اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ تین فٹ سے زائد بڑا توتا کتنا عجیب اور دلکش لگ رہا ہے ویسے تو طوطوں کی مختلف اقسام ہے اور ہر قسم کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی خصوصیات پائی جاتی ہیں تاہم بعض خصوصیات مشترک بھی ہوتی ہیں کامن بھی ہوتی ہیں سب میں پائی جاتی ہیں یہ تو عام سی بات ہے کہ انسان بھی اگر مختلف جگہوں پر پایا جاتا ہے تو اس کی مختلف سوچ ہوتی ہے اور مختلف قسم کی خصوصیات پائی جاتی ہیں مختلف قسم کے ملبوسات لباس پائے جاتے ہیں خوراک مختلف ہو جاتی ہے مختلف ہو جاتی ہے اسی طرح جب مختلف قسم کے طوطے پائے جاتے ہیں مختلف مقامات پر پائے جاتے ہیں تو مقامات کی وجہ سے طوطوں کی اقسام کی وجہ سے ان میں کچھ باتیں الگ الگ پائی جاتی ہیں مگر طوطوں میں باعث باتیں ایسی ہیں جو مشترک ہیں کامن پائی جاتی ہیں اور اس کی نظارے بھی منظر عام پر آتے ہیں مثال کے طور پر ان کی موڑی ہوئی مضبوط چونچ اور ان کی انگلیاں جو دو آگے کی جانب اور دو پیچھے کی جانب ہوتی ہیں جیسا کہ آپ اس وقت اسکرین اس پہ دیکھ رہے ہیں اپنی انگلیوں کی خاص پوزیشن کے سبب یہ درختوں کی شاخوں پر سیدھے بیٹھ کر بھی اطمینان سے آرام کر لیتے ہیں یعنی بالکل یہ اپنے آپ کو بیلنس رکھتے ہیں متوازن رکھتے ہیں اور اپنی اس جسم کی وجہ سے درخت پر بیٹھے بیٹھے یہ دیکھیے توتا سو رہا ہے سوتے ذہین رنگین اور دلکش مخلوق میں سے اسے نہ صرف یہ کہ انسانی زبان کی نقالی بلکہ ان میں اتنی ذہانت ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے کرتب بھی بآسانی دکھا سکتے ہیں یعنی انسان کی انسان کی زبان کی نقل بھی کر سکتے ہیں اور انسان کی بھی نقل کر لیتے ہیں تو اس انداز کی خاصیات ان, اس جانور کے اندر پائی جاتی ہے اور یہ مختلف اشیاء کو بطور اوزار استعمال کرنے کی بھی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں یہ پرندہ دنیا کے ہر اس حصے میں پایا جاتا ہے جہاں پر معقول گرم موسم ہو کچھ قدرے گرم موسم پایا جاتا ہو اگر یوں کہا جائے کہ یہ اس وقت پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں تو شاید غلط نہ ہو ویسے یہ زیادہ تر استوائی علاقوں میں پائے جاتے ہیں جیسے آسٹریلیا وغیرہ ہے امیرکا ہے یہ ایک ٹھنڈے علاقے ہیں لیکن پھر بھی ان میں یہ جانور مقصر پائے جاتا ہے ان پرندوں میں سبز رنگ تو اکثر پائے جاتا ہے لیکن یہ تقریبا تمام ہی رنگوں میں پائے جاتے ہیں نمایاں طور پر سبز رنگ کے علاوہ ان کا رنگ سرخ ہرا نیلا پیلا سفید زرد جامنی بلکہ سیاہ بھی ہوتا ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو جہاں رنگ کی بات چلی اور سبز رنگ کا ذکر ہوا تو وہاں ایک مدنی پھول یہ بھی عرض کرتا چلو کہ سبز رنگ دیکھنے سے آنکھ کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے یعنی یوں سمجھیے کہ آنکھ کی بسارت جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے انسان سبز رنگ دیکھ رہا ہو تو سب اس کو دیکھنے کی برکت کی ہوتی ہے کہ اس کی آنکھیں تیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں بلکہ آج سے پہلے جب تک اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی تو جن کا آنکھوں کا آپریشن ہوتا تھا ان کے آنکھوں کے آپریشن کے بعد آنکھ پر ہری پٹی باندھی جاتی تھی اس وجہ سے کہ آنکھ کے آگے سبز رنگ بار بار آتا رہے تو اس سے انشاء شا اطلاع آنکھ جو ہے وہ راحت پاتی ہے پھر سبز رنگ یوں کہا جائے کہ امن کی علامت ہے اور آپ سلسلوں میں ہمارے دیکھتے ہی رہتے ہوں گے کہ سبز رنگ کے جھنڈے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور سبز رنگ کو دیکھ کر جو لطف اور جو محبت ہوتی ہے وہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے تو یہ رنگ نہ صرف مسلمانوں کی نگاہ میں بلکہ دنیا بھر کے ہر مسلم اور غیر مسلم کی نگاہ میں امن کی علامت شمار کیا جاتا ہے اور سبز رنگ اختیار کرنے والے کسی فرد کو طوطا کہہ کر پکار دینا اس کی دل آزاری کا سامان کرنا اس کی شریعت مطالعہ میں اجازت نہیں ہے تو جو ایسا کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے اور اپنے اس عمل کا جواب دے کیونکہ زیادہ تر طوطوں کا رنگ سبز ہوتا ہے لہذا انہیں درختوں میں تلاش کرنا کافی دشوار ہوتا ہے افریقہ کا خاص طریقا انسانوں کی زبان اور دوسری آوازوں کی نقلیں بڑی مہارت کے ساتھ اتارتا ہے کچھ توتے تو باتیں کرتے ہیں اور اس بہت ماہر ہوتے ہیں بڑی صاف آواز میں بولتے ہیں توتی انسانوں کی نکالی کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے مثلا ہمیں جب ایسا محسوس ہو کہ یہ توتے باتیں کر رہے ہیں اور توتے ہم سے گفتگو کر رہے ہیں اور توتوں کی اس وقت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے تو یہ یاد رکھیے کہ یہ سلسلہ ایک یو سمجھے کہ ایک اس کے اندر بھی راز ہے یہ ہم سے باتیں نہیں کر رہے ہوتے اور یہ ہماری باتیں سمجھ نہیں رہے ہوتے اس کا راز تھوڑی دیر میں پتہ چلے گا لیکن ہماری جو بہت باتیں ان کی نکالی کے حوالے سے چل رہی ہیں اس میں دانوں کا مشاہدہ یہ ہے کہ توتے اور توتیوں میں نکالی کے حوالے سے کچھ فرق ہے یعنی یہ سمجھیے کہ جو توتے ہوتے ہیں وہ توتیوں سے بہتر نکالی کر لیتے ہیں اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ اپنے اطراف میں پیدا ہونے والی آوازوں کو سنتے ہیں اور پھر ان کی کاپی کرتے ہیں ان کی نقل کرتے ہیں بعض لوگ اس مقصد کے لیے ان کے بچے بھی پالتے ہیں یعنی توتے کے بچے پالتے ہیں اس وجہ سے کہ اس عمر میں بچے زیادہ تر بہتر انداز سے انسانی زبان سیکھ لیتے ہیں اور زیادہ پالتو بھی ہو جاتے ہیں یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ بچوں کی تربیت کی بہت اہمیت ہے انسانوں کے بچوں یا جانوروں کے بچے جو جس کے اندر تربیت کی جتنی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے وہ کم عمری کے اندر ہے کہا جاتا ہے کہ کسی بچے کو دوسری زبان سکھانی ہو تو وہ بھی کم عمر کا بچہ ہوتا ہے وہ عمر نکل جائے تو وہ دوسری زبان صحیح انداز سے مہارت کے ساتھ نہیں سیکھ پاتا اسی طرح دنیا کے کئی کام ایسے ہیں دنیا کے کئی شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے کام ایسے ہیں کہ بچپن میں اگر وہ چیزیں سکھائی جائیں تو عمر بھر رہتے ہیں آپ کو سمجھے ایک بچہ اس نے سیدھے کھانے کی عادت بنا لی تو تک یہ عادت اس کے ساتھ رہے گی پانی بیٹھ کر پینے کی عادت بنا لی یا اس نے تین انگیوں سے کھانے کی عادت بنا لی تو اب وہ ساری عمر اس کا عادی رہے گا تو بچپن میں جو چیز ذہن میں جو چیز طبیعت کے اندر آ جاتی ہے وہ چیز برقرار رہتی ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ بچے کی تربیت کے اسباب بھی مہیا کیے جائیں تاکہ یہ اس وقت میں تربیت کر لے اس کی تربیت ہو جائے اور اس کی زندگی اسی تربیت کے ساتھ گزر جائے مگر یہ بات بھی یاد رہے کہ طوطوں کی ہر نسل میں نقالی کی صلاحیت نہیں ہوتی فقط چند اقسامی ایسی ہیں کہ جن کی تربیت کی جائے تو وہ انسانوں کی طرح کچھ نہ کچھ بولنا اور نقالی کرنا سیکھ جاتے ہیں اسی طرح جنگلی توتا بھی نقل اتارنے اور انسانوں کی طرح بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ایک عجیب بات یہ جو ان کی آواز کی نکالی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ توتے کے گلے میں ووکل کارڈ یعنی گلے کا وہ حصہ جہاں سے آواز پیدا ہوتی ہے نہیں ہوتا اس لیے یہ ہوا کی نالی سے ہوا باہر ڈکیلتے ہیں آواز نکالتے وقت جب ان کی یہ صورت حال ہوتی ہے کہ ہوا آئی اور گئی اور اس نالی چونکہ ان کے پاس ووکل کارڈ نہیں ہے تو اب سیٹی کی سی آواز پیدا ہوتی ہے جیسا کہ ہر شخص نے اس کا مشاہدہ کیا تو یہ سیٹی کی آواز اسی وجہ سے آ رہی ہے کہ اس میں پائی جانے والی یہ خاصیت کی وجہ سے اس کی سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے یہ آوا کی نالی میں مختلف تبدیلیاں پیدا کر کر مختلف آوازیں پیدا کرتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ جب طوطا بولتا ہے تو در حقیقت یہ مختلف قسم کی آوازیں نکال رہا ہوتا ہے یہ بول نہیں رہا ہوتا یعنی اس کے کان میں اس میں ذہین اتنا ہوتا ہے کہ اس کو جو آواز کان میں ٹکراتی ہے وہ آواز محفوظ کر لیتا ہے اور اس طرح کی آواز نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور اتنی زیادہ کافی کرتا ہے کہ بالکل وہی الفاظ نکال لیتا ہے جو الفاظ اس نے سنے تھے اور ہم اس کو اس سے تعبیر کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بول رہا ہے در حقیقت بول نہیں رہا ہوتا طوطوں کی بعض اقسام انسانوں سے جلدی مانوس ہو جاتی ہیں اس لیے اسے گھریلو پرندے کے طور پر پالنے کا رواج عام ہے تاریخ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عرصۂ دراز سے اس پرندے کی ذہانت خوبصورتی اور نقالی کی بنا پر اسے انسانوں کی رفاقت حاصل رہی ہے مگر ایسے پالتو طوطوں کو مستقل آپ کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر انہیں ان کی مطلوبہ توجہ نہ ملے تو پھر اس کا منفی رویہ بھی سامنے آتا ہے اور اگر اس پر اچھی طرح سے توجہ دی جائے اور اس کے ساتھ اچھا خیال رکھا جائے تو یہ اپنے مالک سے بڑا جذباتی رشتہ قائم کر لیتا ہے میٹھے میٹھے اور مدنی چینل کے ناظرین جس شخص کو توجہ دینی چاہیے اگر ہم اس کو توجہ دیتے ہیں تو اس کے اچھے ثمراٹ آتے ہیں اور توجہ نہ دیں تو اس کے برے ثمراٹ آتے ہیں استاد کو شاگرد کے ساتھ پیر کو مرید کے ساتھ اور اسی طرح والدین کو اولاد کے ساتھ اچھے تربیت کے اچھی توجہ کے نتائج آتے ہیں ہم امیر علیہ کی توجہ کے نتائج دیکھتی رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کا یہ انداز دعوت اسلامی کا یہ طریقہ کار دعوت اسلامی کے کام کا یہ انداز جو دیکھ رہے ہیں یہ درحقیقت حقیقت شیخ تریقت امیر علیہ سنت کی شفقتوں کی وجہ سے ہے جس قدر توجہ زیادہ ہوگی اسی قدر نتائج اچھے سے اچھے مرتب ہوں گے تو والدین بھی اگر اپنی اولاد پر اچھی توجہ دیں گے اور ان کی تربیت کے اچھے اسباب کریں گے تو انشاءاللہ شاء اس کی برکس سے آپ کی اولاد بھی فرما برداری کی طرف آئے گی اگر آپ مصروف ہوتے کام کاج میں زیادہ خصوصاً اسلامی بھائی جو والد بھی ہو چکے ہیں اگر آپ اپنے کام کاج میں زیادہ مصروف ہو سکتے ہیں اور اس وجہ سے اس انداز کی توجہ نہیں دے پاتے تو جب آپ اپنی اولاد سے ملیں محبت کے ساتھ ملیں نرمی کے ساتھ ملیں تب بھی ان شاء اللہ اچھے نتائج آپ کی اولاد پر مرتب ہوں گے اور جہاں جو لوگ پالتے ہیں جیسے اس میں اس ہماری جو پچھلی گفتگو تھی اس میں مالک کا اچھا رویہ ہو تو یہ اپنے جذبات کا اظہار بھی کرتا ہے طوطا تو یاد رکھیے کہ جب بھی طوطا پالا جائے گا احادیث سے اس قسم کے مضامین ملتے کہ جب بھی جانور پالا جائے تو اس کو ستر مرتبہ دن میں دانا دکھاؤ تو شریعت مطالعہ نے ہمیں جانوروں کے ساتھ اس نے صدوق کا حکم دیا اور جانور کے ساتھ بیجا مطلب رویہ ایسا رویہ کہ اس کو دانے کا بھی نہیں پوچھنا اس کو آزاد بھی نہیں چھوڑنا اس کو باندھ کر رکھ دینا اور اس انداز میں اس کو بیمار کرنا یا وہ ہلاک ہو جائے یہ شرح جائز نہیں ناجائز ہے اور ایسا کرنے والا عذاب نار کا حقدار ہے بہتر یہ ہے کہ ایسے پرندے کیا کوئی پرندے یا مچھلیاں وغیرہ گھر میں پالنے کا نظام یا گھر میں رکھنے کا نظام نہیں ہونا چاہیے کہ اس انداز سے عام طور پر ہم صحیح خیال نہیں رکھ پاتے اور اس کے منفی نتائج سامنے آتے سائنسدان اس بات کی کھوج میں ہے کہ توتا اس قدر در ہوشیار پرندہ ہے کسی زمانے میں انہیں ایک عام سا پرندہ سمجھا جاتا تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے دماغ کا وہ حصہ جس سے پرندوں کی ذہانت کا انحصار تھا کافی چھوٹا سا تھا تاہم تحقیقات کرنے پر یہ بات سامنے آئی کہ یہ ذہانت کے لیے دراصل اپنے دماغ کے دوسرے حصے کو استعمال کرتا ہے جو حیرت انگیز طور پر انسان سے مشابہت ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ توتوں میں انسانی زبان سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے سمجھنے اور بولنے کی وضاحت پہلے ہو چکی کہ یہ آواز کو سمجھتا ہے اور آواز کی نکالی کرتا ہے توتوں کے پرو کی اوسطن لمبائی پندرہ سے ساڑھے سترہ ففٹین ٹو سیونٹین پوائنٹ میٹر یعنی 6 سے سات سکس ٹو سیون انچ تک ہوتی ہے توتے کی لمبائی کا زیادہ تر حصہ اس کی دم پر مشتمل ہوتا ہے یعنی ایک عام توتا جس کی لمبائی 14 سے 16 انچ ہوتی ہے اس میں صرف دم کی لمبائی سات انچ تک ہوتی ہے یہ دم تقریباً 12 پروں پر مشتمل ہوتی ہے توتوں کا وزن بھی ان کے سائز کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے ایک عام طوطے کا وزن 116 سے 140 گرام ون ہنڈریڈ گرام تک ہو سکتا ہے جبکہ بڑی نسل کے طوطے جن کی لمبائی 3 فٹ یا اس سے زیادہ ہوتی ہے ان کا وزن 3 کلو گرام تک ہو سکتا ہے تو غذا میں اناج پھل پھول بیج وغیرہ شامل ہیں مختلف نسل کے طوطے پھلوں کا رس چوستے اور ان کا زیرہ کھاتے ہیں الغرض کسی طوطے کی ترجیح کچھ اور ہوتی ہے کسی قسم, کے دو, آ, کا, کسی قسم کا توتا کسی اور چیز کو فوکیت دیتا ہے زیادہ اہم سمجھتا ہے توتوں کی بہت سی اقسام کو پھل میں صرف اس کے اس لیے استعمال میں لاتے ہیں تاکہ پھل کا بیج حاصل کریں یعنی بیج کھانے کے لیے پھل کھاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ پرندے صبح اور شام کے وقت پھلوں کے باغات کا رخ کرتے ہیں بعض علاقوں میں ان کے فصلوں کو نقصان پہنچانے کے بھی واقعات مشہور ہیں اور اسی وجہ سے جو کاشکار ہیں وہ ان کے داخلے پر پابندی عائد کرتے ہیں توتے کی بڑی اور مضبوط چونچ بیج کھولنے اور کھانے میں اس کی مدد کرتی ہے بیج گویا کے توتے کی غصہ کا جزو لازم ہے جسے جزے لازم انفقت کہا جاتا ہے کہ ایسا جز جو جدا نہ ہو توتے جانتے ہیں کہ بیج کا چھلکا اور پھلوں کے مختلف حصوں کا کو کیسے چھیلا جائے اس لیے کہ یہ چھلکے وغیرہ ان کے لیے نقصان دہ تو اس کو وہ چھیل دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ اپنی چونچ کے سبب زبردست کاٹنے کا بھی کام کرتے ہیں توتے زبان کے ذریعے پھل یا بیج مناسب پوزیشن میں لاتے تاکہ آسانی سے غذا کھا سکیں توتے کے کھانے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ یہ اپنی غذا کو ایک پنجے میں دبا کر چوٹ سے کھاتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح انسان ہاتھوں کو استعمال کرتا ہے یہ جانور اپنے پنجوں کا استعمال کرتا ہے کہا جاتا ہے کہ توتے چاکلیٹ نہیں کھا سکتے شاید یہ ان کے لیے نقصان دہ عام طور پر درختوں کے سوراخوں میں ایک گھونسلہ بنا کر یہ توتے رہا کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ چٹانوں کھو یہ زمین کے سوراخ میں بھی رہنے کے عادی ہوتے ہیں کچھ توتے لکڑیوں کی مدد سے بھی اپنا گھونسلہ بناتے ہیں یہ اپنا مخصوص علاقہ نہیں رکھتے بلکہ اپنی سرگرمیوں کو اپنے گھونسلے تک محدود رکھتے گھونسلوں میں نہ رہنے کی صورت میں توتے بڑے بڑے جھنڈ کی صورت میں رہتے ہیں خاص طور پر جنگلوں میں رہنے والے یہ توتے اس انداز کو زیادہ اختیار کرتے ہیں یہ جھنڈ بھی بہت بڑا ہوا کرتا ہے جس میں ہزار یا اس سے بھی زیادہ توتے ہوا کرتے ہیں جب یہ بولتے ہیں تو بہت زیادہ شور پیدا کرتے ہیں ان کی آواز کو ایک میل دور سے بھی سنا جا سکتا ہے یہ پورا جھنڈ غیزا کی تلاش کے لیے ساتھ چلتا اور طویل سفر کرتا ہے پاکو ان میں پائے جانے والے سبز توتا بہت مشہور ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے آسانی سے صدایا جا سکتا ہے اس کے گلے میں ایک خوبصورت رنگ دائرہ یعنی آپ سمجھے رنگ بنا ہوا ہوتا ہے اور توتے کے گلے میں عموماً یہ دائرہ گہرے کالے کلر رنگ کا ہوتا ہے اور یہ دائرہ اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنا بہت دشوار ہوتا ہے توتے کی مختلف اقسام کی مختلف عمر پائی جاتی ہے ایک عام طوطے کی اگر اچھی طرح دیکھ بھال ہو تو اس کی عمر پندرہ سے بیس سال تک ہو سکتی ہے جبکہ جنگلی توتے کی عمر اکثر دس سال تک ہوتی ہے بڑی نسل کے توتوں کی عمر پچہتر سے اسی سال بھی ہو سکتی ہے سیونٹی فائیو ٹو ایٹی ایئرس توتی چار سے آٹھ انڈے دے سکتی ہے اٹھارہ سے بیس دنوں کے درمیان ان انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں جب تک مادہ انڈوں پر بیٹھی رہتی ہے نر اس کے لیے خوراک لاتا ہے ان کے بچے تیس سے پینتیس دنوں تک گھونسلے میں رہتے ہیں اور اس کے پاس باہر نکل آتے ہیں. توتو کی بعض نسوں کو سخت خطرہ لاحق اس کی بنیادی وجہ تجارت کے لیے اس کا کثرت سے شکار کرنا جب تجارتی مقاصد کے لیے انہیں ایک ملک سے دوسرے ملک لے آیا جاتا ہے تو بہت سے توتو تو دوران سفر ہی مر جاتے ہیں دنیا کے بعض ممالک میں درامد کیے جانے والے توتوں کی 90 فیصد نائنٹی تعداد شکار کر, کر لائی جاتی ہے اندازہ لگایا گیا ہے کہ ہر سال دو ملین یعنی ٹوینٹی لیک بیس لاکھ طوطے قانونی یا غیر قانونی تجارت کے سبب بیچے جاتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ طوطا خوش اخلاق سمجھدار نقل اتارنے والا ایک جانور ہے جس کے اندر بہت سی صلاحیتیں ہیں اور طوطا زیادہ تر بادشاہوں یا امیر لوگوں کی خبروں کے پیغام پہنچانے کے حوالے سے بھی اس کی سرگرمیاں رہیں یہ خبر کو گویا کے مطلب بھیجنے کا ایک ذریعہ بھی رہا اور طوطا کے اوساف بہت سے مختلف ہیں ان کے اوصاف کو نظم کی صورت میں بھی جمع کیا گیا اور ان کے اوصاف پر نظمیں بھی لکھی گئیں اور یہ بھی یاد رکھیے کہ توتے کی بہت سے جو توتے کو سکھانے کا انداز کیا ہو سکتا ہے یعنی توتا جو سیکھتا ہے نا اگر آپ آگ کو کچھ سکھانا چاہیں زبان تو وہ یوں ہی سیکھ لیتا ہے کہ آواز سنی آواز سن کر ذہن میں بیٹھی اور اس کو دوہرا دیا اگر آپ نے توتے کو کوئی کام سکھانا ہے جس طرح کہ توتے کی صلاحیت ہے تو کہنے والے کہتے کہ توتے کو سکھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک آئینہ لے کر اس کے سامنے رکھا جائے اور وہ اپنی سورت اس میں دیکھ رہا پھر آئینے میں دیکھ کر بار بار की کی جائے تو भी بھی ان باتوں کو دہرانے لگے گا نیچ توتا باتیں کرنا بھی سیکھ جاتا یعنی پوزیشن یہ ہو کہ سامنے کوئی فرد ہو اور توتا ہے توتے کے آگے شیشہ ہے اب اس شیشے میں دیکھ کر یہ شخص باتیں کر رہا ہے اب یہ شخص اس انداز سے باتیں کر رہا ہے اس شخص کے اس عمل کو دیکھ کر اب توتا اپنے آپ کو سامنے دیکھتا ہے اب سامنے دیکھ کر اس چیز سے وہ سیکھتا ہے وہ باتیں کرنا بھی شروع کرے گا اور دیگر کام کرنا بھی شروع کر دیتا ہے اس کے اوساف کو کسی نے منظم کیا میں نے پرکشش اور حسین و جمیل توتے کی تعریف کی ہے جو صاف ستھری زبان میں باتیں کرتا ہے اس کو پرندوں میں شمار کیا جاتا ہے لیکن اس کی زبان کی وجہ سے مجھے وہ انسان معلوم ہوتا ہے. اپنے مالک تک خبریں پہنچاتا ہے نیز چھپی ہوئی باتوں اور رازوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور گنگا تو ہے لیکن سنتا ہے نیز سنی ہوئی باتوں کو بتانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے وہ تمہیں دور دراز علاقوں سے دیکھ لے گا اور پھر تمہارے پاس محافظ کی طرح رہنے لگے گا وہ ایسا مہمان ہے جس کی غذا اخروٹ اور چاول ہے نیز اسے مہمان کی موجودگی سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے دیکھے گا اس کی جعفرانی چونچ کو جس سے وہ چکتا ہے گویا وہ اتیک سرخ رنگ کا موتی ہے وہ دو رنگ کی آنکھوں سے روشنی اور اندھیرے میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے شرمیلا توتا پنجرے میں مقید یعنی قید ہے اسے قید و بند کی زندگی سے رہائی نہیں ملتی ہم اسے قید میں رکھتے ہیں حالانکہ اس کا کوئی گنا نہیں ہم محض فرخت محبت کی وجہ سے ایسا کیا کرتے ہیں میٹھی مٹے مدنی چینل کے ناظرین بازو نے کہا کہ توتا اپنی آواز میں یہ کہتا ہے بلن کا نہ دنیا ہم مہ ہلاکت ہوں اس کے لیے کہ جس نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا یعنی توتا یہ نکی کی دعوت دیتا ہے اور برائیوں سے روکنے کا سامان کرتا ہے اور ہمیں اس کی آواز سے یہ بات کے پیغام نہیں پہنچ پاتا مگر صوف کرام کے ذریعے ہمیں یہ پیغام ملا کہ اس کا کہنا یہ ہے کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہو جس نے اپنی زندگی کا مقصد صرف دنیا کو بنا لیا ہے تو یہ طوطا بھی ہمیں گویا جھنجھوڑ رہا ہے سمجھا رہا ہے بتا رہا ہے اگر ہم اس کی طرف توجہ دیں تو ان شاء الصعدل کامیابی کی طرف بڑھیں گے اور ہر چیز سے عبرت حاصل کرنے کا ذہن بنتا رہے گا یاد رکھیے بہت سے لوگوں کو مشہور ہے کہ طوطا کھانا حلال ہے یا نہیں ہے یا حرام ہے یا کیا ہے یاد رکھیے توتا کھانا حلال ہے طوطا ایک حلال پرندہ ہے اس کے خواص یہ ہیں کہ جو آدمی توتے کی زبان کھا لے تو اس کے کلام میں شائستگی فصاحت روانی اور قوت گویا میں جرت پیدا ہوگی اچھے انداز سے کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے گفتگو میں مہارت چاہتا ہے گفتگو اس انداز سے کہ وہ اچھے الفاظ بھی ہوں اچھا انداز بھی اسے آ جائے تو اس کا ایک ٹوٹکا یوں سمجھیے کہ یہ ہے کہ وہ اس طوطے کی زبان کھا لے تعبیر اگر کسی نے خواب میں طوطا دیکھا تو اب اس کی تعبیر کیا ہوگی خواب میں طوطا ایک منحوس اور جھوٹے آدمی کی شکل میں آتا ہے نیز کبھی توتے کی تعبیر یتیم لڑکے یا لڑکی سے کی جاتی ہے تو میٹھی میٹھی اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنے اختتام تک پہنچا اپنا عزم پھر دوہرا لیتے ہیں غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی مدنی چینل دیکھتے رہیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد توبو الله استحم الله اللہ, اللہ. على الحبيب صلی الله تعالی علام محمد